موتیٹان چیلوئی کرنادم داغ نام ببا سمتا آخل چی موڑے زمدری کلو نم یا بتاسو آپس راگر دے زمین کی کالا ول کارہی اغو ہایا آگر مد گن ساسو دن کدیف تین اللہ انافی ملت کم بار جان اللہ یقیناً جوکڑی بئی منگ پل بنے درو کو واپس روگر زوسا سودی نتا پس لاینے چم ته الله بشکری اوم و یکون لنا نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا اشم گوگر زوسا سودی نتا لیکن کلہ جل الله تعالی سو واری رب زم غریم و سی ربنا کل شاین علم راگر کڑے رب زم گا ہر شی پخپل علم کی ان اللہ ہی توکلنا خاص فالامغنزان سپار لے لیں ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين یا رب فیصلو کی بمنزم نا بمن قوم زم نا کی یقینی فیصلم اتے قرہ فیصلہ, فیصلہ کو کو نام وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَيُنْطَبِعَنَّ شِعَيْبًا إِنَّكُمْ مِنْ ذَٰلِكَ الْقَاسِرُونَ <تصفيق> هو الغرتان هاي شكو وركنو داغد قومنهم كتاسو تابدا ديوكرن شعيب عليه السلام يقينا تاسو خامخ دتان والون بهيم فاخذتم رشوه دوفهس بهم في دارهم جاسمين نو را دلرا زل سبا قدی بقبل کے پڑم خبرات الینزب شعیب اللہ کزبوں شعیبن کا نو ملقاسرین آنچر گن شعیب السلام فناش و نو پادی پے کے ناک دروجن گن شعیب اسلام شلح گی تاو فتح اللہ یا قومی لقد اب لم ربی ون ساگم فقی فاسال گروان شعیب ار اسلام ددین قوم زمان یقین رسولی ماتاؤ سڑی رو پیغام دخبل لہوں او خیر میں ملٹو لے ساسوں نسرنگی وزغم جن شمپا زعب دقوم کافرانو باندیم وما سلنا فی قریت من نبی اللہ خذنا اہلہا بالبعصائے والضرائے لعلہم ی الظررون انی لگلی منگا پیسکلی کے اس نبیم مگر کل چائی انکارو کونونی والمنگاو سیدن کی دائے کریم پا سختو دا مال بانے او پا مرزنو دا بدن دا دید پارا جللہ تعای کیم سم بدلنا مکان السیات الحسن تحت آفا بیا بدل کی راو سمگا پا زید تکلیف بانے خوشعالے تردی پوری شدی زیاد شوالن وقالوقد مسابان نهضررا وصررا او فاخذ نا وهم لا شروع او دی یقین وسیې زګ مشران تم تکلیفوونه او خوشحالهیم نوېولمونږ دی د بیاناګا او سم کلو او زانے ازانے بچک مخالفت د دا لا رسونا خام خا راپران سے بے ما پری معنیم دیر برقا دا داسمانو طرف ترفنا ولا کم کلبا خز نا لا کقزیب کول میم پازاب چیری کم کارو نفام باسونا بیات نائم آیا پامن کے رشی دا کلی والیم شراشد بدی با نذاب زمغا عذاب زمغا رش پہ بڑا سال کی چدی بہ دیم عوامنا القرايات یہم باسن عن ظحا وهم يلعبون ا فامن کی رشی داخل و علی حسنیم شراشدید زمغا عذاب ضاف وہ کہ بڑا سال چدی بہ مشغول ہی بلبو کہ افامن مکر اللہ فَلَايَامُنُ مَغْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ عِيدِي بِيَرِيدُ اللَّهُ دَزَاوَنَا نَبِي يَرِيدُ اللَّهُ دَزَاوَنَا مَغَر قُمْ تَوَانِيًا أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرَسُولُ اللَّهُ رَزْمٍ بَعْدَ أَهْلِهَا اللَّهُ نَشَاء وَصَبْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِم وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ این روخ قاریش ویائے کسانو تام چ مالکان شل دزمکی پس اسی کو گداینا کم گو وارون او برسو مون غدیتا عذاب نا پسو گناون دریم قوم اور لگو مون غداے پزرن نو دین نوری پوری دل قبولیت تل گل قران قص علیک منم بایہا بیانتابا نے باز خبردائی اور یقیناً سلام داضح دلیل انو نو چی ماں راوڑ دائ تقزیب کروم خزا کا مو لگی اللہ تعالی پذلانگا اکثر د خلکل را پورا والے پل اور یقیناً مندلی مونگا اکثر دینا خام فرمان ثم بعثنا من بعدهم سا الى فرعون و فظلم آخری گل مارستے شوبیہمبران پنسا لو بقوم بکوند نائی ظلم کو بڑے موجدات نو گو را چرنگے شران جام د فساد کو وقال یا فرعون رسولی رسول د رب لالمی نام حقیقال خبر چنبو دلہ پبارکی مگر حق خبران وائم قد جیتکم ببینت من بني اسرائيل یخن راؤڑی متا دلی ناسو درب ترفنا نافری سرا بنی کاڑی سمو جام نروڑا کے کتے درشی نام صعبان مبین فیضاحیہ سوبان نو گردو لاگا روح خامکارا ونزا یو بیضا برداؤلی اراوی سوخ پلاس لکھنم ناگا تکس پنو دت ان کو فراؤن ہال نویل گٹانو د قوم د دا فراؤ نام یقینا خام خا جاد ماہر یری دوائیں یخرجکم من ارضکم فما زاتا مرون غارد چوباسی تاس لنا ساسو دم ملکنام نصف مشورکوئے تاسو قالو ارجح و اخاؤ و ارسل فی المدائن حاشرین اغیر محلطور قدل را اور اور آ لے گا مختلف ہارون کے راجمکون کی ساہرانوں یا تو کبھی کلاہر رابولیتا تاہر جادوگر ماہر و جا سہر تو فرون کالو ان لاجر ان کن الین اورالل جادوگر فرعونتا دیورتو یقیناً زمد پارا با خامخا بدلئی کشو منگا زورا ورم قال نعم و انکم لمن المقربین اغورت او او یقیناً تاسو با خامخا دنیز دیکڑو شون کال یا موسائم دیو مل سلام یا خوطو غزوام صاخ بلان یا بشوب غزو مخیم قال علقو فلما علقو و شوبا غزوں کی سان محکم کالا کو فلم کو سہرو آناس و سرحبو و نظیم سلم تاسو غرض علم ارغلشری غرض ولیم امساگان و رسیخ ولیم جادو کو پسترگ و دخل قبان ارو بے واچو پخل قبان ارائے اڑو جادوگر لوئے شان والے اڑو جادو لوئے شان والا انقیہ سعک فَإِذَا هِيَا تَلْقَفُهُمَا يَعْفِكُونَ أَوَحِيُ لِيقَ لَمُقَ مُوسَى عَلَى السَّلَامِ تَعْدْشِ وُغَرْضُ وَمْسَا أَخْفَلَانِ أَغَدْشِ وُغَرْضُ لَا نَعْدَهَا غَرْضُ لَا نَعْدَهَا غِيَتْتِيرْكِ رُوغْ هَا عَشِرِيسَ اورک شو ہرا کارونج اورک شو ہا اشیدی جوڑول بغلی بو ہنا لک ان قلبم صاغرین کمزوریکڑشوندی دغه واخ او گرزی دل ذلیلان او القی السحرۃ صاجرین نو بدلول شو صاحران سیدکم کی اللہ تعالی خالو آگی میم روڑو پرب لال مین ویم رب, رب موسا و ہارون چرب موسا دہارونسلام دے خال فرانو آمن تم بھی قبلان آزن لگ انا زل مکر تم فل مدی نیل تم انہ سو فل مان روڑتاسو پکی کولو زمان تاسوتام یقینا جرگ دام چکڑے تاسوا جرگا پخار دے سرگیم دیر پارا چی باسے تاسو دے خار نہل زر تاسو پتو لگی لوکم آرجل کم خلاف سل مجمعین خمحا فری بکمز ساسو لاسو نخی ساسو ادل بدل ویاپ پان سے پان سے بانو خ تاسو ٹول رب نام مل دیم گاخلبتا اور گردی تم کی وا تمنا امنا ویاتی آمنا نالم اور بدن گڑت سم نام مگر گردا خبران چمگئی راوڑ رے پم مجھ داتو درخل کل چال ربنا افرغ سبرم تو فنا مسلم یا ربا راتوی کی بن بانے سبرم امڑ کی بنگا پہ حالت پدا سیال کی چتوہید منوم و قالل ملومنگ قومی فراؤنا تذروں سا الارض لے لے او ایل گٹانو د قم د فرون نام فرو تل آپریگری د موسا دا کوم جد پارا چرونے خوری فسات خوری دی پرگری تا پر لراست ماب دانو لرام کالس نتیل وبنا ہوں ون سہی ن سا ہونا فوک کا ایل فرون زر قتل بمگا دری زامن پیراکی دن کی و بمگا دری زنانہ یقینا دری دپاسوں عالموں سال قومی حسائن بلاہ وسویروں ان شاء بادل متقین ممسال سلام اخبل قوم تام مدد گاڑے الله سره سرد اللہ نام ازان ٹینک بدین یقیناً دامل خداللہ بختیار کرے ورقی شالر چیڑی دبندگان اخبل و نام آخری انجام دے دپا متقان کالو نام قبل بادما جیت نام ویل دی تکلیف راکڑ محکے کا سوربا حلاقی دشمن او آ باد بکیتا با سا دائی ن روس تو گوری اللہ تعالی چپس تریقبا نے بتا سوامل والز آل فراؤ نسی نا سیمین سمرا تلا کرو یقین نیولی منگا فروان کلو نو دق سر پڑے اودائی سر دید پارا شری ن سید والی ملحسن تو بان خوشالی با مارا حقدے اخبور سے ددی داس تکلیم سپیر والے گن دید مسال اللہ لا خبر شے یقین والے شیر اللہ سر رام لیکن اکثر ددی نا پوئی گینام وہ کالو محمتا مومی ہرکلا چاتل کے متا موجا دیر پاچان جاتکے بسو دائ نو مال نئی میم پری بانے تو ابو لان اوس بگے اس بگے اوچندان اوینی دامو جاتا تون جان فستک بھر او قوم جرم شراب پری بنی مسا دخرائے شیلوزرام لئن شف را کنی سرکل ریکتاسر خام رو خام گوان روڑ بتا خام خا فری بگ دسترا بنی اسرائیل فلم کشف نان ہوزلا جلن ہو نارکلا شیلر بکما ددی نا جاب رکھنا ہوں فلم فلیم ندل واغ منگا ددی نام نرکل منگا دلر آپ دریاب کے فتی شری بے پروائیس مشارے مارے بحل تی بارکنا فیام اپات گائے کومتا جی کمزوری گڑل کے دل محکیم مشرقونا دزمک مغربنا ہا ازمکا چ برکات چل کے تمت ربک متربکل حسن بنی اسرائیل اور پورشوا واط درفتا خیستوام بنی اسرائیل و بانے پری وجائی ٹنکشو بدین دمرنا ماں کا نا اسنا فرانو قوم کا سپونا چائی جوڑ باب نام جاؤز نا بنی اسرائیل بہرافات کو پونا لاسنا اور پوری سل ما بنی سائی دریام ناگ لو کوئی باد نکو لمیشالوک بلو قالو یا ہن کمالیے موسا جوڑ کا تم د پارا دس دا دبند دا گئے لگ سنچ دیم دی حقدار دبند دا گئے دریم فال ان قوم انت او یقینا سو قوم د جہل کار کائن ہا امترم ماں ہوں فیمل ماں کا نیامل یقینا کسان حلاک بکڑے شی ہا پائے کے مشغول او باتل دیا ملون بل حقدار خا دلہ تاسلاکڑے او کلش بچکڑے مونگا تاسو پسو دلی توحید دفرعنیانونا رسول تاوستا بد عذابنا یقاتلونا ابناکم ویستحیونا نساءکم وفی ذالکم بلاؤم من ربکم عظیم وجل ساسو زامن پیدا کیدن کی, کی و بحیائی کول ساسو زنانا او پدیک امتحانو ساسو زرب تو طرف نلویم آ سلام نہمی کاب ارب ن لڑ مو سال سلام سرد دیر شپو ا پور کڑ ما دیر پل سور نو پورشو آت مب سا سلپی و کا لو سالفنی فی قومی واسل والا تتو سبیل المسدین اولسلام رخ السلام خلیف ش زمانہ بقوم قوم کی او اصلاح اسلح او اور مزہ پلارے فساد کو ان کو بسیم واللم جام سالمی خواتین کل موں رب ہوں کال ربرینی اندر ارکل شراغ علیہ سلام زم وقت مقررات الله مان شریم لاکن اگو رتاش پخل زین زر دست بوینے فل جار بھول جبل جا ل موسال ارگل چان خار کرتا گرد آگات علیہ السلام بے ہوشام فل کا ونال پوش ویلپا کی تاپکو تا تاؤز داولی موسا النَّاسِ موسائن کا خدمات کتاب جزار درکو اوشت ددید بیا نون ان کو نخلوتا لہل واہ کل شیم موتیل کلشم علی کل امنگ دل را پاتورات دا دار کے سمنا داس خبریں او تفصیلی بیانات ہر ضروری خبریں فخذ ہاں بے قوت وامر و قوم کا یا خزوں ویاسنیام سہوری کم دار الفاصقیم انیساطل را پاقت فلم حکمر کا قوم فلتام چامل کی دریں پخیست خیست تری زرد ای خیم بزتا ساکوردنا فرمانون ساسرفان آیاتی اللذین آیتاکبرن فی الارض بغیر الحق وین یروا کل آیت اللہ یؤمن بها سبيل الرشد اللہ یتخذو سبیلا وین یروا سبیل الغیت تخذو زر اڑم زو دا پوئے دائ تن زمانہ کسان چلوئی گئی بڑے ملکے بغیر حق حق نام او او ایمان پنڑی ندی لار درز یا پلارم اور نام کا نوا گافل داد دی جنا شری دروجن گنی آئے او نظم اور دیدا گین بے پروائی کا ان کی وزین کذبو زبوں بی بیات نام قائل آخرت حب تال حل ناما کا ناملوم آک سان سے دروجن گنی آئے نظم ملاقات آخرت برباد دی عامل نام بدلن شور کے رے مگر دائیں ملنون شریکیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہی من حلیہیم عجلا جسدن لہو خوارم جوڑک قوم دا موسیٰ علیہ السلام پستا غذت للنام دا, دا کالون چید دیس روی اسخیم جس جساں جسا دسخی اغد پار آوازو دسخیم الم یرن ہوں لا کلو مولاحتی سبیلا گوئی چاہتی سر خبر نشم ان خولی شیری تر سمیلارے تحز کا نو ظالمی جو لاک پل ظلم کنکیم ری گمراشیری ابحڑ گا مہا شکم دتا ارگل وپسر سارس رل کم جنوبی سمفت من میم ہار شکڑے تاسو زمان روسو آج تم امرکوم آیا تلوار اکڑا تاسو بہ گم اخی پلوان والا کیے خویا تخت تلوار اراوین سردر تیراخ کرم قَالَ إِنَّ الْقَوْمَ لِسَلَامِ زَمَارَ دے قوم دشمنان امام مگر زواں سرد قوم ظالمانحمتی کا ون تارحمین صرام عربا بخنوں کی ماتو زمارو تام اور داخل کے منگا بخبل خاص رحمت کی تیر رحم کن کے رحم کن کنام کن انیز اللہ حیات دنیا وہ غزال کا نزل مفترین یقینا کسان چکل خدیم زرے او برسی دیتا غضب لے درب درف او غذ زلت پجن کے او دا سے سزا اور کمگا شاط شپاللہ درو جوڑیم ولز ناملتابوریم چاہ ملنے یا تو پستدا ملونا روڑی یقین ربست پستم کو هم لربهم اور پارام شود موسیٰ علیہ السلام سلام نسام تخت اور نسخ کی ہدایتوں اور احمد وائے کسان دار خاص وختار موسا قوم سبئی نجول میں خواتین نارکل چون دلرا زلزلیم ربا کتا ہلاکڑے اتو لے گنا بے ما فال سفا میتھ ہلا کے رپائے کار چکر کمفل زمنا انہیں تو نیتا مگرستان دےم تو دلو بے ہم انتشام تحدی منتشام گمراہ پریسرا چالچ واڑے ہدایت گئے چالچواڑے انتنا اور ہم نا ون تو تمگا مددگاری نخنوں کی منگتا اور ہم کے پم اور تے قرآن تو بخش کو ان کو نام وہ تب لنا فہذ دنیا حسنت فل ان هدنا. اور آکن درخواست پدید دنیا کے خیست اور باخرت کے ہوں یقیناً تپتو وے سران کو رحمتی وسعت وے للہ زمام رسوم زداضاب چالچ اگاڑم اور رحمت زمان رسی دل ہر و سستان فساک تو بہال زکاتا حضر رے خاص کو بزدار رحمت بل آئے کسان لڑائی چی رام اور کئی زکاتا کسان پائے تون ایمان لریم اللہ دا کسانی داری گئی نبی امدین امید داسی رسول چممی دا کرم لکل شدی سرا پتو رات انجیل کے مرحوم بل معروف کرم وكم بقي دي داد نے کو کاروں من کئی و دین راں دا بدو نا وہ یحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وصلا لی و دین را پاک سی نا او حرام ای ب بری گند سی نا و یظہر انہم اسرہم و لغنال الذی کان تلم ولرکیب ددینہ دریب بو جونام او تو کو نا چی بری بانے کے خوز فلزی ناموی وا زرو ہو من سرو آ کسان چی ماڑی پدائے ادا مر کر داغ رنچ ندی شیر داغ سر الا ایک ہوں هم مفل ندا کسان دی بچکتن کی دلال عذابنا قل یا ایوہ الناس و انی رسول الله علیکم جمعیان و اے خلق ٹولو اے قیلنز رسول دلائم تاسو ٹولو تام اللذی لہو ملک السباوات واللوم اغاللہ دیچ خاص اغدر باشای دا سبان درزم کے دام لا لا لاہشاخار دند گئے مگر مڑ کول گئی نو بلا مینو بل ہے پالا پر رسولا چین بیو میسی فتح داسی نبی دے چی ماندری پالاؤ دا پٹول گلی مو تب رو ہوں لال تہ تم اور تابداری ہدایت میں قوم د موسار السلام نے اور ڈلشترے بیان کی دق لڑاؤ بلے حقبہ نے اگین صافم گیم شرتا مفسم فل بلی دولتا نا ڈلی وی دا موسٹر اوہ کل گو سال سلا کلچو گوختی چوہا پاس پلیس منتا شرداین نوی دا گٹنا دورش پالیم کلو ناسیم شروع یند ہر ڈلے کل اور آپ پیدا کرموں گا پدی بانے تورن جبی نو مڑزان زخنا کل تخر د پاک نا چی متا سو لرکڑی واضح نقصان نک مو دی چخل زانون نقصان کام و سی پلی کے خردی ناچکم وکلو ہتھل جلکاتی و تاسو گلیما دہت تتن اور داخل شہ دروازے تاسی سجد کو ان کی خوب منگا تاستہ گلاؤں نستا خام خا زیاتہ بدلو اور کو خیسا ملکوں کو لرام فبدلزی نزل کالن غیر اللہ نو بدل کا ایک سانوں ضلع میں کرتا وائنا نہ شیت ویل شیو پارسل نہ آل سمے ندی بانے ترف نام زلم کالو در دریم وس المل کراجر یادو نب تیز تاتیم شیتا سب دام و یو ملا یسو لَا, لا تاتیم کدال کا نبلوہم با کاسک اور تپوس کا ددینا پاردا کلیگے چو پگاڑا دریا کل جنا تیر و تل کو لائیے پرز د خالی کے کل چراط لگ دی میان پرز د خالی بانے اخکار اخار اور کل شدی دل پرز د خالی کے نرات لگ دی میان دغسی منگ امتحان کو پدیبانے پس او دائش دین نا فرمانے گولے ویز قالت امتم منہم لما تعزون قوماً اللہ و محلکہم و یعاظبہم مذاراً او کلش ویل یو ڈلی تدینان ولی وعزونک ویا قومتا شای اللہ بہلاکی دیلران یا بسا اور سخت رتن یتون دیواس کو ان کو حضر پیش کو منگاستہ سو ربتام او کیری چیچ داخل کم زان بچی درے گنانام فل مان سو می اجنہ ارکی ہا چیت بجک من ظَلَمُوا نل وزا بِمَا كَانُوا کا اونی ویل ظالمان خلک پازا سخ پتی وجہ شنافرانی قلنا لهم ہُوا کلوت خاص ارکل سرکشی اوکڑا دا کا شری منکیشو داغین ویل میتا شیتا سوشا دو پدا زلی واضح میلا چیلان کو میا چیسی بدی تلنا انسری قابے یقیناً رب دے خام خا زرور کو ان کے نافرماندام یقیناً آگ خام خا بخش کو ان کے رحم کو ان کے دے پتابے داروں کپتانہ في فل عزم منہم سال ہونا منہم دونے اور تس نس کل مل را بزمک کے ڈلے مختلف بائے ددی ندی نے کانو بائے دری ندی دری ن آزمی اختنا اوکڑ منگ فری بانے پ خوشالو پتکلیفون داد چیری اگر اللہ تعالا تام فلف نیتا خزو نا زہاز نام نالم شران روکار نئے وارثان کتاب اخل دی حرام معلو نا دنیا ہوائی خامخا بخنا کے دیشی منگتا وہیں آتے ہی معرضوم اسلوم یا خزوم اوکراضی دی تحرام ددی پشان اور ندی ابیا اخلیم پوخلوی بتاب پوخ کے چنبوئی دید اللہ پبار کے سواد حق نام درسوم معافی نستلودی ہوا شپری کتاب کی وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُوْنَا فَلَا تَعْخِلُونَ أَوْكُورُ السَّنَيْدِ قُرَاغَ شَعَلْرَامِ يَرَكِدَ اللَّانَا وَلِدَا قَلْنَ كَالْنَا لَيْمُ وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ آسان چراٹیں گئی کتاب دلہ او پابندی داند دا گئی یقیناً منگا نہ بربادو سواب دا ان کو تخن فو کہ پور تکوں گا سام گویا کے ورز وا سورے کا کے او گمانو گمان خودی چدا اور آپ ریوتن کے لیے پیوانے خزوم آ تین میں قوت ہوں کم تم او لوں گا انیس ہاگا کتاب چمتا اس درکڑے پتا قت سرے انہیں سے او یا دو ہاگا پدی کشتام ديدابارن ستا سوبش ويزا خذر ربك من بني ادم من ذريههم واشهدن ما انقسم ولا صبر ربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عنها غافلين خلش وعصوا ستارهم دولا دشاگانو نام داوی دشا گام سی وایم اوہ دارے گواہان کڑو دل پان آیا زنے سور اقرار یارک دیر پاراشو نوایا تاسو تو قیامت پراخبر شرکڑوں ام گولا دین روسو پائی پسی روانے کو آیا تو ہلاکے می کار چھکھڑے باتل باطل تو خلگو بیان مناد پاجدا خل کرو گزی من نیلین ابیاں کدی بانے گٹ بردا چورا گل تاغنا روش پیشے نشدیت مرحوشین لرفانہ تباہ غُخْتَ در لیکن دے تا او اکما کوفتل بات لاؤ چتمت لا کندے ورکوک دنیا تاویداری شوروں کا دخایش بل پمسل کمسل کلب تحمیل او تر گوس مخاد حال دال کتام لا بروباسی کپری کراسیم زالی کا مسل القوم کا زبو بیات نام دا ہاتھ قوم چائی دروجن گڑی زم گایا تین سل کو سسا لال بیان کا دا تفصیلی بیان دادی رپارا دا چراخلک دا سو چکی مسل کلان فسل بدے دسال پتو رجن گنی دم گاتی نا پخل دان بانی ظلم گئی مئی احدل ناو فہول محتدی و مئی ابل فولا گہوماسر آسوق چل اور تو ہدایت ور کی ن گئی ہدایت مم جن کے آسوخ چل بے لاری کی ندا کسان دیدی تاوان و جہنما کثیرم منل جنور پیراکڑی منگال جہنم دارام ڈیرد دا انسانانو دا دا انسانان لہم کلو بلا پہونہ آئ نا سیون و لہم آ جانو لائے سواؤں نیام دائی زون چی پونا سی دئی پائے ادائی سرکشنا لی سر حق پائے سر رحک ادائی وگو نشتا چ سارو بلکی رائی نیر جائے دا کسان ہوں دیدی بے پرواد حقنا حسنا فدروہ خیس خیسان دع واڑ اللہ توان چکل اللہ بنون گیم زوی دل وساور کے شی رائے کروں چیری گئی خلک ناؤ نیلیاد اداشان چی پی کڑی ڈلشتر چیان کئی خلکن صاف کئی ولزی نلبو بیجم سلایا کانچروجن گڑی زر پانی سو پاستری کا شری بپو نریم رو نظیر مبین یقینی سوچ نئی چیشت پری من گرو گے کار امروی ملک سمش و کب جلوہ کبھی ادی ساد آئے د گوری بادشاہ چلاتا پیراکڑی چار سیم اور دے خبرتا کہ دیشی چے یقینا ددی خبر کے پاکم خبر پستان ویم روڑی ہومیام ہو آسو جلح بلاری کی نش ہرایت تم کے اغلرام اور سرگردان یس ال کا نسات نمور صحم پور نمائل محائد ردیم لا یجلی ہاں وقت ہاں لاہو تفوس گریستان آپ واد قیامت کی قیامت طول علم خاص زماد نخارک رام پخل وقت مقرر دونے دے بت ناک دے پاسمانو بزمک لاتا گلا بکتا نہ براجی تاستم مگر نہ صابام یہ سالو نہ کا کان نہ کا حفیع دی تفوس کی دستان نقیامت گویا کتر تلاش کو ان کے دا علم دا قیامت ها ها نا اللہ عالم تو لاکن دیر دخل پوئے پلام نفسی نفا ز اختیار نہ لڑمف بلزان لڑام دیس فید نقصان لاکن ہاشا اللہ گاڑی نائے گئی خبروں خام خاما بڈیر حاصل کرے خیرم پتا سیالت کی چنب اِنْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ انشیر يُؤْمِنُونَ نیم زم مگر یورک ان کے اور ان کیا قوم ایمان لریم ہو اللہ خلق کم من نفسوں جال من ہا زہال خاص ناز تاس پیداکے جنسنا اور پیراکڑے ددائے جنسنا بیم بی دیر پارا چار حاصل کیا فلشاہملفن فمرے نارکل یو دشیا ہمل ولیمس نزی سردی ہملنا فلفل بہم سالہ می نشا نارکلشی دعا غاڑی دا اللہ ناشی رب کرا کراکتا موٹا روغ موٹ بچے خام خاشبہ موٹا شکر گزارو سانا فلماتاہما صالحا جالا لہو شرکا فیما آتاہما نارکل شور کے دی دیتا روغ موٹ بچے جوڑی دی اللہ در شرکان پائے بشکی چلاح دلورک فتانا شبد اللہ کا چادی پیدا کو لہن دی سر کو زانو مدد نو متدی وئتو میلو دلاسو را بلرس میل یا کالتا سوتا سواؤں نل کاتم سا م نو برابر سو حال سو دیتا و آس کا ن برابرتا یقینا سوترا مدر لان سیوان بندیگان محتاجیتا سو کتا فلستیم سادی نوازو قبل و تا کا نواز کے قبلواری الحم مر ذلوئم شہم تشو ن بہ املب سرون بحم امل ماں جانوئی معام آئے ددیخیشتائش دل کو لی شپائے آئے لا لاسونشتا شی نولی شپائے آیۃ ددی استرغشتان شریدل کولے شبائیں آیۃ ددی وغونشدان شریدل کولے شبہائیں کول ادعو شرکانکم ثم کیدونی فلا تنذرون وے بسرا مدد شوے دیکھ پل مددگاران وتا بیا زما خلاف کی کے چلول جوڑ گئے مال اس محلت مراکا وے ان ولی اللہ الذی نزل وَهُوَ بشکن کے وہلس اللہ بشکملہ اغزاد چلے گلے کتا پی خدا اللہ تلا بشکی داس نے کالزین تڑو نو نیلا سوتی نملہ واقع مش وی دل سیوا طاقت ندری تاثر مدد کو ولو ندخپل ذانو نسرا مدد کو لشیم وین تدعوهم الى الہدا لا اسمعوهم روبل دي دیل راسمی خبر طرفتان دي ناویم وطراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون او خیال کے تپری چھلی تا تگوری او حالدار چھلی نشلی دیس شیم خوا مفے واردنی امل کپ مف ابیا کدنی کئے امکھڑا پور کل وی منکتالی کور سیتا ترشیتا ترف سو سو دا صوری ان سوس پنا واڑ پلا سردیتا یقینی پارسال یقینا دی اللہ شیتاترام دو کی دی لدن کی حکھلام وانون یمون فل گئی سملا در شیتانوں اور نان گرا پسر کشے کے بیائی حسکو تاہ ن گئی وے دالم تاطم ویتیم کالو لو لہام اور کلشترانوڑے دیدراموشری واڑیم دیو والے دے دان جوڑ کواری کم دائے چاہے گیری شی ماتا زماد ربد ترف نام ہاضا بسائر رحمت المین دا قرآن دریار کم کیری سا سربد ترف نام روڑی ویزا لوگیلوستی کھی دے ہاؤ چپش دیر پارا چپتا سورہ کلشی نفس کو فی نپسان و دون الجہر من القول ولا صلاکمن <الْغَافِلِين> آیا عیادار رف اللہ پخ الرقیم پاجز او پٹام پاجز او پیرام اوقتا دہری وینانہ ہوں و سوائی وقت کے اوپ ماما اور سنی وقت کے او مکات غفلت گنگ نام ان سب یقینا کسان چپنی زرف تاری نید اللہ دبن دگنا او پاکی وئی اللہ تعالیٰ خاص من سیجے لگئی مسم اللہ رحمان رحیم یس الگ فال تپوس کی دستانہ قل غنی متنو والرسول دل رسول غنی متن دلہ اور رسول بختیار کیری پتلو اصل بہ نکو نوید اللہ سالان آ جڑ کو رسو لوئنی اور تاویداری کوید اللہ رسول کتاسوئی مل یقین پور ایم والا یاد کے شی اللہ سلا نیم ویزا تال مایا تو اوکل چلست لکی بدی با بان آیا تن اللہ تعالم زیاتیم او خاص ربانی داخل چپابندی کئی دمانزم او دائمان نشم برکڑے دی تا خرچن کی اللہ بلار کے اولائک هم المؤمنون حقا ضافتہ علی مومنان نی برشتیاں لہون درجات عند ربہم و مغفرت و رزق کریم پارا دیر درجی دی بارا ڈی درجے دی بنی او بخنا دگناہن دا رزق دے عزت والا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریق من المؤمنین لکارہون زکر چی ریستلیت اخ پر ربستاد کورستان دا پارا دا حق خبریم حقیقتاں یور دل ا دیمان والو خام خام بدگنل خفقانے کابر ی یجادلونک فالحق بعدما تبین کان ما یوساقون الالموت ینظورون با سکو دیتا سرا حق خبر ہے کہ پسانے چ حق کارشوم گویا کہ یہ بودل نکیزے مرقتا اور حاضر شریک دل ویلوت اللہ تلادی او فیو چیدا ڈلستاؤ پیت ودو روکتی تو پلکی د جا بغیر وصلے و دبدبے والا رسا و زبارشیم ویورید اللہ ان یحق الحق بکلماته ویقتع دابر الكافرین اقوخت اللہ تعالیٰ تغالیب کی حق لرا پخفل کلموس را اپری کی جڑیز کافران لرا لیوحق الحق ویبتل الباطلا ولوکرها المجرمون دید پارا شخکار کی حق لرام اخکار شیب اتلا اند باطل اگر شیب بدگڑی مجرمان دے فرغ لرام ان سستغیصون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بیالف من الملائکت مردفین تلے فریاد طلب کو, تاسو دخبر کو, نقبل کو اللہ چی ابل پسی برا اللہ تتم کلو گم نو غزول اللہ ملا اکرا لے گل مگر زیرکشی غلبا مگر خاص اللہ دا طرف نام یقینا اللہ تعالی رے ضرور حکمت نوال دے منت منہ سمائے کلشی پٹون تاس لا اللہ تلا پپر کا امن دا اللہ د ترف نام اور پتا سو داسمان دا د دا ترف نو بد پاران دید کی تاسو لڑکی ساسونا پری چی دشیتان اور دل پارا چکلاولی ساسو نیم اور پخی گی بلے رب دقل دزڑپ لوئس راہ پیستا سوی رب کل سب کل شوسملہ کو ایمان نل سول بلیناسودی دراد سٹون د پاسا وہ ددین ہر بن بن ذال ہوں شاہ و رسول دا سزا پدے وجہ دام چیدی مخالفت کرے دا اللہ و درسول دا داغنام ومن یشاقق اللہ و رسولہ فین اللہ شدید العقاب اچاچ خلاف کو دا اللہ و درسولنام یقیناً اللہ دے سخت داغ برک ان کے فضو کو ہوفرینا زا بنار داسزا ختا سو سو سک اپن کافران دراز آب دور دے باخرت کے یا اذا لقیتم اللذین کفروا زفن فلا مل بار ايمان والو كلش مخامخ شي كافر انصرغن نمغر ضاي تا شاغان اخبل ومَن ي ولهم يوم يذند ظهره الا متحرفا لقطعا لل متحيزا لافع او متحيزا لافاع فقط بعا بغضب من الله او چاچو گز لدی کا فرانتا پتہ شاخ پلام جڑا ان کے کی دپار جنگ کو لو یا پنائی یا ان کے اخ ناختا ڈلے تام یقیناً ناخت اللہ پل غذم وما واہ جہنم و ما واہ او اور زید وسل جہنم دیم نا کار دے د تاسو فلوہ رمے نیو الله فلاں نال لا تا تلاج دخپ کھ پلاس انو رسولی تا کانی دای استر گوتا کل شری وشتل دخبل لا اسنام لیکن اللہ تعالی اور رسول کھانی دای استر گوتا ولی یوبلی المؤمنین منهم ولعن حسنام خدادی دا بارا ہے انعام ان کے اللہ تعالی مومنان دخبل طرف نہ نا انعام ہے استام ان اللہ سمیع علیم یقینا اللہ تعالی ہر سوری یقین اللہ تعالی کمزوری فقد جاکم مکرون وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ كَتَاسُوفَتَا غَوْتَلَانِ يَقِينًا نَراغِلَتَا صَفَتَا أَوْ كَمَن شَاءَ التَّاسُودِ ذِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ دَارَسَتْ زَبَارِقُهُمْ وَرَئِيمٍ وَإِن تَرُدُّوا عُدْوًا لَّنُطْعِمَنَّكُمْ فِعْلَتَكُمْ شَاعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مع اگر تا سو رو گل دے جنتا رو بغرزوں گا امداد دا مومنان تا اے شریف فیدنی شذر کو لے تاصل راڈل استاسو اس فائدہ اگر کڈیرے ہم او یقین ساتھ ہے اللہ خاص مرگرے دی ایمان والا ہوں یا الذین امنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه انتم تسمعون مکھ مارو تابے اور کلام مکھ پشاندائے کسان چپخلی وی منگا خو حدار قبولیت بنت یقین آخ لگی شکاڑی دق ناؤ چاڑا گانی دا حق ناؤ کسان چن پوئی گی بکوانے خیر اللہ وَلَوَ اسْمَاهُمْ لَتَعَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ اوکا اللہ پی جندے پدی کی نابد حق تا خامخا اورول بیکر دی تدہ حق اوکا الله ووری دی تا بغیر دی نابد دینا خامخا دی مخڑی اور دی شاگر دون کم یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لللہ وللرسول اذا دعاکم لما یحیيكم ای مانوالو قبل احکام اللہ و دا رسول کل شیرا بلیتا سوہ کاثا شجوندر گئی تاسل خاص مشکل ن برس آئے کسانتا چزل میں کرے سنا خاص کردی دل کابم اپوش یقین اللہ دے سب سخت زاور گون کے وزر تم کلیل مستمس یاد کے کلش تاسو کمزوری گڑ لکی رکی یری راسو شوبت تاسو بن سر دخ کم تی بات الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تشکون نزائے درکتا سلرا اکھلکے کھڑے تاسو پا مدد خبل اوروزی درکتا سلاز پاک رسولنا دا دیر پارا شد اللہ احسان منعے یا ایوہ اللذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ایمان و خیانت مکوید اللہ ورسول سلام او خیانت مکوے بخبل و زیم وارو کہ اوہان دار چیتاو سو پوے و علم و نمام علکم و اولادکم فتنہ وان اللہ عندہ هو الغنیم اپو ہے یقینن اساس مالنا اولاد امتحان دذ اللہ اپوشن یقینن اللہ خاص غصر دے صواب لئیم یا ایوہ اللذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفرانکم صیعاتکم و یغفر لکم واللہو ذل فضل العظیم ایمان و لوکتاسو نام درب, درب کیتاسو لاغران او برجستاسوہ گنا ہوستاسو او بخنروکی تا است الله تا لا د خاون د لے فضل و یمکوو ب کل لذنا کا فرو لےصتو کاا یاقلو گای خک کو لستا پهباره کې کاافرانوم درپرا چې قیت کی تایا قتل کی تایا اوباسی تا ملنام وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا خلاف وَاللَّهُمْ پر جوڑ تلا تدیر جوڑوں کو نام ویلا تال مایا تو کالو قد سین لو نشا لکو مسلح انہا زائلہ ساتر الاولین او کلچ بیانی با دی آیت نظم دیوئی یقینا دام وارید حکموں گا غارون خام خاویل شمون در پشان زکان دی دام اگر درو قسیدی زمکانو مِّنَ وَإِلْ اے قران حکوی ترف نئیم نو پانی کاس مانند ترف نام یار تازہ درناک شیلکیت و ماں کا نل بہ سفر انہ شیل زاور کر سخل کو بخر کوخت الانہ وما لہم اللہ عزبہم اللہ وہم یسدونان المسجد الحرامی وما کانو اولیاء سوجر دا دی چیز آپ بنور کی دیتا اللہ حال دا دی منکی خلق الله اللہ دا مسجد حرامنا او نر دی اختیار مند دا, دا مسجد ان لیا ہوں ملا کلی اختیا مندری مسجد مگر متیام خلک لاکنک سردری ناپ نریم ولا تو متسا بما کتم تخو انودی ندی موزنا ددی دبی تو اللہ <سؤال> پخواک مگر شپیلی والا نو سکے سبب دائے ستاسو کو فرگوم ان الدی نہ کفرویم فکو نام والدی اللہ یقیناً کافرام خلق خرشیخ پل معلوم نہ پر مقصد چخل واڑہ دلار فصیوں حسرت زرد خرچ کئی بدی معلونا بدے تری کام بیا بشیدا معلونا بدی بانے افسو سرمان بیا بدی کمزوری کریشیم ولزی نفرو لہن مایو شرون او کافراں خلق بخاس جہنم تا اور کلشی بروز قیامت لیمیل اللہ الخبیث من الطیب ويجعل الخبیث بعض على بعض فيركمهم جميعا فيجلو في فی جهنم ذربانچ جدا کہ اللہ تعالی پلیتان نہ پا نام او کی بری پلیز دباز داسام دا نند لے کی پیو بلوانی پیو پی جہنم کے دا قل وا کفروا ان کی وانیا کل کفرف چمکی کریم اوکرا گودی کفر اور جنگتا یقین تیر شیرا تری قدم کروں کا فرو فت نتوں دینوں جن کا فران سرام ترائے اوشی دین دام فینا بس منشال یاد کفر نا ملنے و و ساس و مولا ریم ساسو او خمددگار ریم